والذين ييتفونَ منِكم وَيزَرون أَزواجَيتَّف نَ بأَفص الن ربَ حر وَشر فإذاَا بلغْنَ جلهُ الن فَاجُنا حَغَلَكمُ في ماَا فَنفأَ فقهِ النَّ بالِمار والله بما تعملونَ خب ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تباعدوهن صرا ولكن لا تباعدوهن صرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعظموا نقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا وقد فرضتم لهن فريضا ما فرضتم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 لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردوبار ہے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لئے نکاح کے وقت کوئی ماہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا محر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے اللہ یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں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 کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں اور کچھ مہر کے مسائل کیونکہ پیچھے بھی گفتگو طلاق کے احکام کے متعلق چل رہی تھی تو اسی مناسبت سے کب کے بھی کچھ احکام اور مہر کے بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر وفات پا جائے تو اس کو چار مہینے دس دن عدت گزارنی چاہیے چ ناچ فرمایا وہ لدینا یو اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں وہ ضرور اور وہ بیویاں چھوڑ کر جائیں تو یہ تربس تو وہ بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس انتظار میں رکھیں گی یہ تربس تبھی انفسینا و اشرا یہ چار مہینے دس دن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں شوہر کی وفات کے بعد عدت کے ایام اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جانے والے شوہر کا ایک اکرام ہے اور جانے والے شوہر کی وفات پر اس طرح سے سوگ منانے کے ایام ہیں جو عزت ان کے اوپر مقرر کی گئی ہے اور اسی وجہ سے اس عدت کے دوران ان خواتین کے لیے زیب و زینت کے جو معروف طریقے ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا اور گھر سے نکلنا بھی عام حالات میں جائز نہیں ہوتا لیکن ان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور سوگ کے انداز میں رہیں تو و سے پرہیز کریں یہ جانے والے شوہر کا ایک ایک ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوا ہو تو اینڈ ممکن ہے کہ اس حالت میں انتقال ہوا ہو کہ اس سے کوئی حمل بیوی کے ٹھہر چکا ہو اگر حمل ٹھہر چکا ہوگا تو اس صورت میں چار مہینے دس دن بھی کافی نہیں ہے بلکہ بچے کی پیدائش ضروری ہے اللہ تعالی نے اس اعباد کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اگر ایک شوہر سے حمل قرار پا چکا ہے تو اب اس حالت میں جب تک کہ مزہ حمل نہ ہو جائے کسی دوسرے کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس واسطے نکاح ہم تک جائے چنانچہ سے اگر بالفر اس عورت کو حمل ہے تو اس صورت میں چار مہینے دس دن ہی نہیں بلکہ اگر زیادہ مدت گزارنے پڑے بچے کے پیدائش کی وجہ سے تو وہ بھی گزارنی چاہیے پھر فرمایا کفید آپ بلغنا نہ جب وہ اپنی مدت کو یا میاد کو پہنچ جائیں یعنی عدت گزر جائے فلاں جناح علیکم فی ما فال نہ فی ان نہ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کسی کارروائی میں جو اپنی ذات کے بارے میں کچھ کریں معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق قاعدے کے مطابق مراد یہ ہے کہ اگر عدت وفات گزر جانے کے بعد وہ خواتین پیوائیں وہ یہ چاہیں کہ میں کسی اور شوہر سے نکاح کروں اور وہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس میں تمہارے اوپر کوئی حرف آتا ہے یہ خطاب ہو رہا ہے اس عورت کے اولیا کو یعنی اس کے سرپرستوں کو کہ تم لوگ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنانا اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنانا اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ اگر وہ عدت سے وفات گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بس کہ وہ معروف طریقے سے ہو یعنی قاعدے کے مطابق ہو جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ خفیہ آشنایاں پیدا کرنے کا طریقہ نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق نکاح کا اقدام ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں یہ اس لیے بھی خاص طور پر یہ بات فرما دی گئی کہ بہت سے معاشروں میں بیواؤں کا نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور خود بات ہندوستان کے اندر غیر منقسم ہندوستان میں کسی بیوہ کا دوسری شادی کر لینا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اور کسی بیوہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح کرے چنانچہ بکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی خاتون کا شوہر شادی کے بہت جلدی بعد انتقال کر گیا اور وہ لڑکی نوجوان ہے نو عمر ہے لیکن اس کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کوئی دوسرا نکاح نہ کرے ساری زندگی اسی طرح گزارتے یہ بڑا ظلم تھا جو خواتین کے اوپر روا رکھا جاتا تھا قرآن کریم نے اس کو یہاں پر واضح فرما دیا کہ بیوہ کا نکاح کرنا کوئی نامایوب بات ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے بلکہ تمہیں کدھر کوئی رکاوٹ ڈالنی نہیں چاہیے اور آج بھی لتا نے بیواؤں کے نکاح سے متعلق مزید کچھ احکامت فرمائے ہیں جیسا میں نے ارض کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں یہ رسم چلی جاتی تھی کہ بیواؤں کی شادی کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا تھا تو علماء کرام نے اس دور کے اندر کوئی تحریک کے طور پر ہندوستان میں شروع کیا نکاح بے کی تحریک کہلاتی ہے حضرت مانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جمداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بہت کے علماء کرام نے باقاعدہ مہم چلائی کہ بیواؤں کے نکاح کرانے کی مہم چلائی گئی اور اس بات کو جو بہت ہی مایوب سمجھا جاتا تھا اس کو اپنے عمل سے اس کی تردید کی اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور اب بیواؤں کے نکاح کو اتنا مایوب نہیں سمجھا جاتا جتنا پہلے سمجھ جاتا تھا پھر فرمایا واللہ اللہ ماں خبیر اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے اللہ وبارک و تعالیٰ لہذا کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے خلاف پھر آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں درحقیقت بیان یہ مقصود ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عزت گزار رہی ہے چار مہینے دس دن کی اس عدت اس عزت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں باقاعدہ پیغام دینا یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ اس عزت کے دوران جا کر اس سے کہے کہ بھئی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عدت کے بعد ہم ہاں آپس میں دوسرے نکاح کر لیں گے تو یہ پیغام دینا بھی جائز نہیں اور اس قسم کا معاہدہ کرنا بھی جائز نہیں البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ سراہتاً پیغام دینا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر اشارے کنائے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس سے عورت سمجھ جائے کہ مقصود یہ ہے کہ عدت کے بعد یہ شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو اشارے کنائے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دینے کی گنجائش ہے اس میں حرج نہیں ہے مثلاً یہ کہہ دیں کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں وغیرہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے لا جناح علیکم فیما اور تم بھی اور تمہارے اوپر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو اور تم بھی لا جناح علیکم فیما اور تم بھی میرے یعنی عورتوں کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو تو اس میں کوئی حرض نہیں او اکنند تم فی انفسکم یا تم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہو یہ ارادہ کہ اس کی عزت گزرنے کے بعد میں ان سے نکاح کروں گا تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں علیم اللہ انکم صد کر یہ بات معلوم ہے کہ تم ان کو یاد تو کرو گے اس کا ذکر تو کرو گے یا کہہ لو کہ ان کے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے یعنی جو عورتیں عزت گزار رہی ہیں تو کسی نہ کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں عزت کے بعد اس سے نکاح کروں گا ورا کے لات چلو دل میں خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں تم کو اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ دو تو بھی کوئی بات نہیں لاك اللہ تو صرف باقاعدہ ایک دوسرے سے وعدہ نہ کرو نکاح کا خفیہ طور پر اللہ انتقول قورم معروف اللہ یہ کہ تم کوئی مناسب طریقے سے کوئی بات كہہ دو اور مناسب طریقے سے کہنے کی بات وہی ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جس میں تھوڑا سا اشارہ ہو خواتون کے لیے کہ یہ میرے ساتھ نکاح میں دلچسپی رکھتا ہے والا تعظم و اقدا نکاح لیکن نکاح کے عقد کو پکا نہ کرو حتہ جب الكتاب اجلہ وہ جب تک کہ وہ عدت جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے وہ اپنی میاد کو نہ پہنچائے اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے فخروح لہذا اسے ڈرتے رہو وہ عالموں اور یاد رکھو ان اللہ کا پورن حلیم کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے آگے مہر کے کچھ احکام اللہ تبارک بیان فرمائے ہیں جن میں سے پہلا حکم تو یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے اندر کوئی مہر مقرر نہیں کیا عام طور سے جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہ کہ جب نکاح کیا جائے تو ساتھ ساتھ مہر بھی مقرر کر لیا جائے لیکن اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو یعنی یہ تو ہو گیا کہ دونوں نے نکاح کے جب وہ قبول کر لیا مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا تو نکاح ہو جاتا ہے بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح ہو جاتا ہے اور عورت کے لیے ماہر مثل واجب ہوتا ہے ماہر مثل کے معنی یہ کہ جتنا مہر اس کی جو ملتی جلتی خواتین ہیں اس کے بہنیں ہیں وغیرہ ان کا جتنا مہر مقرر کیا گیا ہو تو اتنا ہی مہر اس کا بھی مقرر ہو جاتا ہے تو خلاصہ یہ کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے مہر کا ذکر کرنا کوئی لازمی شرط نہیں ہے اگرچہ اچھی بات ہے کہ مہر کا ذکر کیا جائے لیکن اگر نہ کیا گیا ہو اور مقرر بھی نہ کیا گیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صورت بیان فرما رہے ہیں جبکہ کسی شخص نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ نکاح ہو جانے کے بعد فورن ہی شوہر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا اس سے گزارا ممکن نہیں ہے ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی خلوت بھی ان کے درمیان نہیں ہوئی تھی تنہائی کی نوبت نہیں آئی اس وقت میں اس نے طلاق دے دی شوہر نے بیوی بی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں اللہ سبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں اور اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا وہ دو شرطیں مہر واجب نہ ہونے کی ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا دوسرا یہ کہ طلاق جو دی گئی وہ رخصتی سے پہلے دی گئی دونوں کے درمیان خلوت ہونے سے پہلے دی گئی تو اس صورت میں کوئی مہر واجب نہیں ہوتا البتہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس صورت میں ایک تحفہ دینا واجب ہے اور وہ توفہ جوڑے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے بدے اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جو زیادہ وسعت والے لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں تحفہ اور جو بغیر غیر وسعت والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق دیں لیکن ہے ضروری تو پہلے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے فرمایا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان ترقمنسا اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی معلوم تمسو ہننا اور تفرض النّنا جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو تو ایسی صورت میں طلاق دی اگر تو کوئی حرج نہیں تو ایسے میں کیا ہوگا فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ ان کو کوئی تحفہ دو الموس قدر ہوں وہ المخ قدر یعنی جو آدمی خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے اور مختلف یعنی غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے لیکن یہ تحفہ بھلائی کے ساتھ دے بھلے طریقے سے یہ توحفہ دے یہ فرمایا کہ یہ ایک نیک آدمیوں پر ایک لازمی ہے تو اس میں بتلا دیا کہ مہر تو واجب نہیں ہے لیکن تحفہ دینا واجب ہے اس کو اصطلاح میں مطابق کہا جاتا ہے لیکن چونکہ مطالعہ لفظ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس واسطے اس کو تحفے سے تعبیر کرنا زیادہ بہتر ہے آگے فرمایا کہ وَإن من قبل وقت ما یہ پہلی صورت تو وہ بیان ہوئی تھی کہ نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور پھر شوہر نے رخصتی سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی اب وہ صورت بیان فرما رہے ہیں کہ نکاح کے اندر مہر مقرر کیا گیا تھا مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی لیکن شوہر نے رخصتی سے پہلے اور بیوی کے ساتھ خلوت کیے بغیر اسے طلاق دے دی تو اس صورت میں مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا مہر واجب ہوگا جو مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہوگا تو فرمائے تمہنا اور اگر تم نے ان کو طلاق دی من نے قبل انتمست ہونا قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو وقد فرض تم لہن جبکہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر لیا تھا فرش ہوں ماں تم تو جتنا ماہ تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہوگا اللہ یافون ہاں یہ آدھا دینا اس صورت میں واجب نہیں ہوگا جبکہ وہ عورتیں یعنی بیویاں رعایت کر دیں رعایت کرنے کا معنی یہ کہ وہ آدھے مار کا بھی مطالبہ نہ کریں کہہ بھائی میں نے ہم نے وہ آدھا مار بھی معاف کیا یا آدھے مار کے اندر اور کچھ کمی کر دیں تو یہ ان کی رعایت کی صورت ہے تو اس صورت میں جیسا بھی وہ چاہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے او یافی بیت ہی عقد یا وہ رعایت کر دے یعنی شوہر رعایت کر دے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے یعنی وہ اس کو تلاق کہنے کہا اس کو ہے تو اس لیے یہاں پر یہ تعبیر اختیار فرمائی گئی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر وہ اگر رعایت کریں کیا رعایت کریں کہ شرن تو اس کے ذب میں آدھا مہر واجب تھا لیکن وہ رعایت کر کے اس کو پورا ہی مہار دے دے تو اس صورت میں آدھے کے بجائے پورا ہی دیا جائے گا یہاں اللہ تبارک وطالیہ نے جو یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ وہ رعایت کریں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف بظاہر معلوم ہوتا ہے ولّہ صبح و و عالم کہ شوہر کو ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم مہر میں کٹوتی نہ کرو باوجود کہ تمہیں حق ہے کیونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اس کے باوجود تمہیں حق ہے کہ تم نے طلاق دی ہے تو آدھا مہر دو آدھا نہ رو لیکن چونکہ نکاح کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم نے ہی طلاق کا فیصلہ کیا ہے یک طرفہ طور پر کیا ہے لہذا بہتر یہ ہوگا تمہارے لیے کہ تم آدھا کرنے کے بجائے پورا دے دو تو او یافو الدیبی وقت الکاح یعنی رعایت کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی جس نے اپنے ہی ارادے سے فیصلہ کیا ہے طلاق کا تو وہ اگر رعایت کرے اور رعایت کر کے آدھے مہر کے بجائے پورا دے دیں تو اس صورت پہ پورا ہی دینا چاہیے اور پھر آگے خود بھی فرما دیا وہ انتافو اقرب ال اور اگر تم معاف کرو یعنی اگر تم رعایت کرو پورا دے دو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے جیسا تمہارے لیے فضیلت کا سبب ہے اور سر آگے ایک عمومی ہدایت لگا رہتا فرمائی کہ بڑا تنسب الفضل بینک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو یعنی بحث انسان ہونے کے اور بحث مسلمان ہونے کے تم سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں دل تنگ نہ کرو بلکہ فراخ دلی سے معاملات کرو کہ جس کے نتیجے میں تھوڑا سا اشار سے کام لو اور ایسا نہ کرو کہ ایک ایک پیسے کے اوپر جان دینے لگو فراخ دلی کا معاملہ کرو اس کو بھولو نہیں ان اللہ ماں تاہملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اس تمام باتوں کو دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو